دینی تعلیمات کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم تلاوت کلام اللہ مجید اور ترجمہ پارا نمبر ایک روکو نمبر سولہ آیات مبارکہ ایک سو بتیس إِلَّا اللہ کمدین ابھی سیات مبارکہ کا اردو ترجمہ سنیے اور حضرت ابراہیم علیہ اللہت وسلام اسی کی وسیعت کر گئے اپنے بیٹوں کو اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام بھی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کا انتخاب فرما لیا ہے سو ہرگز نہ ہونے پائے کہ تم مرتے وقت بغیر مسلم کے کچھ اور ہو وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین قرآن حکیم کی یہ آیات مبارکہ اپنے مفہوم اور پیغام کے اعتبار سے ایک بڑی جامع آیات کریمہ ہے اس نے سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں حضور نبی آک الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام تشریف لائے ہیں ان سب کی دعوت اسلام کے سوا کچھ اور نہ تھی چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام ہوں یا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت موسا علیہ اللاۃ والسلام ہوں یا حضرت مسیح علیہ السلاۃ وسلام سب کا دین ایک تھا اسی لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان تمام امبیا علیہ مسلاط وسلم پر ایمان لائے ان کے احترام کو اپنے دل میں جگہ دے اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نبی یا رسول کا انکار کیا تو گویا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کا انکار کر دیا پرور عالم نے قرآن مجید میں اس آیا مبارکہ کی دوسری تفصیل یہ بیان فرمائی ہے کہ امبیا کرام علیہ السلام وسلام اپنے متعلقین کو آخری وصیت یہ فرمائی تھی کہ دیکھنا جب تمہیں موت آئے تو اسلام یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں آئے مقصود یہ ہے کہ چونکہ موت کا کوئی وقت معین نہیں نہ جانے کب اور کہاں آ جائے اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ آئین پروردگار عالم کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ جب بھی ہمیں موت آئے ہمیں وہ پروردگار اپنا موتی اور فما بردار پائے ماہری نے آداد شمار کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر ایک منٹ کے اندر ایک سو آدمی اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں اور دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں پورے ڈیڑھ لاکھ آدمی یا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کون جانتا ہے کہ کس کا نام کب ان ڈیڑھ لاکھ آدمیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے اسی لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مہلت عمر کو غنیمت مت جانے اور اسے اپنے پروردگار عالم کی اطاعت میں بسر کرنے کی کوشش کریں وہ آخر ان انلحب اللہ رب العالمی ادانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی حمد ہم سنا رب جلیل کوئی تو ہے جو ہستی چلا رہا ہے وہ ہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر را وہی خدا وہی وہ خدا وہی وہ خدا ہے وہ رکھ سما بھی, رکھے سماتے بھی لا شعور میں جگ بگا رہا وہی وہ خدا ہے تلاش اس کو تو وہ ہے بدلتی ہوئی رتو جو دل کو راتور رات کو دل بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر مم وجہ کل منیری لقد نوور القمر لا یمکن السناب کما کان حقہو بعد اس خدا حضورتوی قصہ مختصر قلب میں نامِ نبی جس نے بسار رکھا ہے قلب میں نام نبی قلب میں نام نبی جس نے بسا اس نے گھر اپنا سرے عرش بنا رکھا ہے اس نے گھر اپنا سرے عرش بنا رکھا ہے قلب میں نشر کا خوفنا ڈر ہوگا اس کو جس نے بھی ور دے زبان سل لے الارکھ کھا ہے جس نے بھی ور دے زبان سل الار کھا ہے قلب میں نام آگ رک کی اسے چھو نہیں سکتی شراب تھا جس نے مدین سے ملا رکھا ہے کلب میں نام نبی جس نے بسا رکھا ہے اس نے گھر اپنا سر عرش بنا رکھا ہے کل تعلیمات کا پروگرام آپ نے سنا